اور یہ کہ لوگ اس روز دن چڑھے اکٹھے ہو جائیں تو فیرون لوٹ گیا اور اپنے سامان جمع کر کے بربادی ہوگی اللہ پر جھوٹ نہ باندھو وہ, وہ نامراد رہا تو وہ باہم اپنے معاملے میں جھگڑنے اور چپکے چپکے سرگوشی کرنے لگے کہنے لگے یہ دونوں جادوگر ہیں چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکالنے اور تمہارے بہترین مذہب کو نابود کر دیں. تو تم جادو کا سامان اکٹھا کر لو اور پھر قتار باندھ کراؤ آج جو قاریب رہا وہی कामयाब ہوا جادوگر بولے کہ موسی یا تو تم اپنی چیز ڈالو یا ہم اپنی چیزیں پہلے ڈالتے ہیں موسی نے کہا بلکہ تم ہی پہلے ڈالو جب انہوں نے چیزیں ڈالی تو یکا یک ان کی رسییاں اور لاٹھییاں موسی کے خیال میں ایسی آنے لگی کہ وہ میدان میں ادھر ادھر دوڑ رہی ہیں اس وقت موسی نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا ہم نے کہا خوف نہ کرو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 اس نے کہا کہ میں نے ایسی چیز دیکھی جو اور وعدہ ہے یعنی عذاب کا جو تجھ سے ٹل نہ سکے گا اور جس معبود کی پوجا پر تج جمع ہوا تھا اس کو دیکھ ہم اسے جلا دیں گے راک کو اڑا کر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 اور ہم گناہگاروں کو یوں اکٹھا کریں گے کہ ان کی آنکھیں نیلی نیلی ہوں گی